وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ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 کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جو اس شخص نے لکھوالی ہیں اور صبح و شام وہی اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں قُلْ انزلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا کہہ دو کہ یہ کلام تو اس اللہ نے نازل کیا ہے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 ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے تبارک الذی انشاء جعل لکا خیرا من ذالک جنات جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لکا قصورا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 قَالُوا سُبْحَانَكَ كَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا ضَالِّينَ وَقَائِلُونَ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 فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا لو اے کافروں انہوں نے تو تمہاری وہ ساری باتیں دی جو تم کہا کرتے ہو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 الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا اس دن صحیح معنی میں بات چاہیے خدای رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا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 ائے میری بربادی کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا لَقَدْ عن بعد اذ وَكَانَ خذولا. میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا اور شیتان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑھنے پر انسان کو بے قس چھوڑ جاتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ یا رب إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی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 وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنطَهُورًا اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجیں جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں اور ہم نے ہی آسمان سے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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی کی اُلٹ پھیر کر رکھی ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں لیکن اکثر لوگ ناشکری کے سوا ہر بات سے انکاری ہیں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 اور اس قران کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جدوجہد کرو وہو الذی مرج الج بحرین ھذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بینھما وجعل بینھما برزخا وحجرا اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو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 ربو کیا قدیم اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو نصبی اور سسرالی رشتے آتا کیے اور تمہارا پرورتگار بڑے قدرت والا ہے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 اور ان کے درمیان کی چیزیں پیدا کییں۔ پھر اس نے عرش پر استیوا فرمایا۔ وہ رحمان ہے۔ اس لیے اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُ لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا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 تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفریط کے درمیان احتدال کا طریقہ ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہان اخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْنَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّتَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اور جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی تھنڈا کا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربرح بنا دے سلام یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا